ایک وقت کا بادشاہ جس کے وزیر کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت سے نوازا تھا جب بھی کوئی بات ہوتی تو وہ کہتا لعل اللہ یجعل ہو سکتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی خیر پیدا کرتے بادشاہ کو یہ بات بڑی پسند آتی کہ اس کا اللہ سے تعلق اتنا ہے ایک دن بادشاہ کے لیے ہی پھل کاٹ رہا تھا تو بادشاہ کی انگلی پہ چھری لگی اور اس کی انگلی کٹ گئی کہا یہ کیا کہتےل خیر ہو سکتا ہے اس میں بھی اللہ نے خیر رکھی فی بہ بن بادشاہ وقت بادشاہ میں آیا میری انگلی کٹ گئی اور تم کہتے ہو خیر ہو یہ تو عیب ہے انگلی کٹ گئی بلایا اور اس وزیر کو جیل بھیج دیا اور جاتے کیا کہہ رہے جالفی خیر میرے جیل میں جانے میں بھی کوئی خیر ہو وہ جیل میں بیٹھا ہے بادشاہ سلامت شکار کا شوقین تھا اور حدیث بھی بتاتی ہے من اتبع غفل جو شکار میں دھت ہو جاتا ہے غافل ہو جاتا ہے وہ امن ایس ثوقین کا قریبی جو بادشاہوں کے در و دربار پہ جاتا اور فطرے میں پڑ جاتا وہ امن بد جو جاہلوں اور اجڑ لوگوں کے ساتھ کسرت سے بیٹھتا ہے اس کے مزاج بھی اکھڑا پن آ جاتا ہے شکار کھیلنے کے لیے گیا اور اپنی سرد سے بھی نکل گیا انہوں نے پکڑ لیا دوسرے وزیر ساتھ کہا کہ ہمارا تو قانون ہے کہ دیوی کے نام پہ ہم تو ذیوا کرتے ہیں تو آج تم ہی ہمارے قابو آئے کی گئی وزیر کو پکڑا اسکین کیا اور دیوی کے نام پہ چڑھاوا چڑھا دیا بادشاہ کی جب اسکیننگ کی گئی اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی اس کو واپس کر دیا یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کا چڑھاوا چڑھا کرنا ہے اس نے اپنے محل کی رالی واپس آ کے کہتا ہے وزیر کو بلا بلایا کہا تم نے ایک لفظ بولا تھا اللہ یجعل فی خیرہ تیری کیا مرف تھی کہا اس میں اللہ نے ضرور خیر رکھی ہوگا کہا آج مجھے وہ خیر ملی اگر میری انگلی پوری ہوتی تو پھر گردن کٹ جاتی یہ انگلی کٹی ہے تو میری زندگی بچ گئی اچھا یہ بتاؤ میرے لیے تو خیر ہوگی تم جو جیل میں رہے ہو تیرے لیے کیا خیر ہوگی کہا بادشاہ سلامت میرے لیے بھی خیر ہی ہوئی ہر وقت تو میں ہی آپ کے ساتھ ہوتا تھا اگر آپ مجھے ساتھ لے جاتے تو میری گردن کٹ جا تھی جیسے اس وزیر کی کٹ گئی میں جیل میں تھا تو بچ کے پھر آپ کے پاس آ گیا اللہ کی ہر مشیت میں ہر ارادے میں کوئی حکمت ہے بعض حکمت اللہ نے واضح کر دی اور بعض کو چھپا لیا